وَلقد ارسلنا نوحا الى قومه اور بیشک ہم نے نو علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا فقال یا قوم اعبدوا الله پس فرمایا حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لكم من اله غيره اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے افلا تتون کیا تم نہیں ڈرتے تتون کے مارا ڈرنا فقول بس کافر سرداروں نے کہا من قومی جو حضرت نلیہ صلاح وسلام کی قوم میں سے تھے ماں ہاضا اللہ بشرسم یہ تو تمہاری طرح بشر ہے یعنی کافروں کی عادت تھی کہ وہ نبی کے مقام اور مرتبے اور ان کی قدرت اور ان کی طاقت کو تسلیم نہ کرتے وہ نبی کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے تو وہ کہتے جب یہ بھی بشر ہم بھی بشر اور ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں تو ان پر وہی کیوں آتی ہے یہ کیسے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ غیب کی باتیں کیسے بتاتے ہیں کیوں ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے تو انہوں نے نبی کے مقام کو نہ سمجھا یوری یہ کافر کہتے کہ یہ حضرت نُ علیہ السلام چاہتے ہیں اَن يتفضل علیکم تم پر فضیلت حاصل کر جائیں تم میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں ولو شاہ اللہ کا اگر اللہ تعالی نبی بھیجنا چاہتا تو ضرور فرشتوں کو نازل کرتا ماں سمانا بہادا فی آبا ہم نے ہم سے پہلے آبا و اجداد میں ایسا کبھی سنا ہی نہیں کہ مرد نبی بن کر آئے ہوں گو کہ اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آ چکے ہیں مگر چونکہ ان کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور کئی سو سال گزر چکے تھے تو ان کے واقعات ان کے علم سے اوجل ہو چکے تھے اور کہتے تھے نہ ہم نے ایسی بات کبھی سنی نہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسی بات کبھی ہمیں بتائی انجمت یہ ایک ایسے مرد ہیں جن پر جنون کا سایہ ہے یعنی نعوذ باللہ ہم ضالح مجنون ہیں ان پر پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں تو اس طرح وہ بے ادبی کرتے حضرت نوح علیہ السلام کی فو رب بسو بھی بس آپس میں کہتے کہ تم انتظار کروین ایک وقت تک ایک وقت تک یہ کرتے رہیں گے پھر ان کی حالت صحیح ہو جائے گی تو پھر یہ اس طرح کا دعویٰ نہیں کریں گے کیونکہ چالیس سال کے عمر میں حضرت نو علی سلاط وسلام نے نبو کا اعلان کیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ چالیس سال کے بعد ان پر کوئی اثرات ہو گئے ہیں اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام اس کے بعد ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے اور پھر جب آپ کی قوم ہلاک ہو گئی اس کے بعد ساٹھ برس آپ مزید دنیا میں رہے اس طرح آپ کی عمر تقریباً ایک ہزار اور پچاس سال ہوئی ایک روایت کے مطابق حضرت نو علیہ السلام نے عرض کی ربن سرنی نی بیما کا اے بردیگار تو میری مدد فرما اس پر کہ یہ کافر مجھے جھٹلاتے ہیں تو میری مدد فرما حجم نو سو سال گزر گئے ہم نے ان کی طرف وہی فرمائی انس نائل فل کا آپ کشتی کو بنائیے بھی آ ہماری نگرانی میں واحیدہ اور ہماری وہی کے مطابق یعنی کشتی دنیا میں پہلی مرتبہ حضرت نو علیہ السلام بنا رہے تھے اور وہ بھی کئی گز لمبی چوڑی، تین منزلہ حضرت عن علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ اللہ تعالی نے سکھایا فعیدا جا امرنا پھر جب ہمارا حکم آئے گا اور عذاب کا وقت قریب آ جائے وفارت اور تندور سے پانی ابلنے لگے آپ کے گھر میں جو تندور ہے یہ پانی سے بھر جائے گا اور پانی اس سے باہر آنے لگے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وقت بہت کم ہے مومنین کو کشتی میں سوار کیجیے گا اور تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا آپ لے لیجئے گا فسٹ فِيهَا مِنْ ہا مین کلین بس آپ اس کشتی میں سوار کریں ہر جانور کا ایک جوڑا وہ اگ اور اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو بھی آپ سوار کریں علا من سبق علیہ قل ہوں اور آپ کے گھر والوں میں سے جن پر قول سبقت کر گیا یعنی جو مومن نہیں ہے وہ سوار نہیں ہو سکیں گے حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام کی ایک زوجہ اور آپ کا ایک بیٹا یہ منافق تھے تو وہ کشتی میں سوار نہ ہو سکے ولا تو خاطنی فلین کیونکہ نبی رحم دل ہوتے ہیں فرمایا اب ظالموں کو مہلت نہ دی جائے گی تو آپ مجھ سے ظالموں کے بارے میں درخواست مت کیجیے گا آپ ان کی نجات کے لیے اب دعا مت کرنا ان نہ بے شک یہ ظالم ضرور غر کیے جائیں گے اب طوفان آیا اور زمین پانی سے بھر گئی تو وہ کشتی میں آپ سوار ہوئے اور کشتی پانی میں چھ مہینے تک چلتی رہی مفسرین فرماتے ہیں دس رجب کو آپ کشتی میں بیٹھے تھے رجب شابان رمضان شا ذلحجا محرم دس رجب کو آپ بیٹھے اور دس محرم کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی 10 محرم کو آپ کشتی سے نیچے اترے اور دس محرم کو آپ نے روزہ رکھا آپ کے ساتھیوں نے روزہ رکھا جسے آشورے کا دن کہتے ہیں آشورے کا دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر دور میں یہ ایک مقدس دن رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے نوح علیہ سلاۃ والسلام کشتی سے اترے موسا علیہ سلاۃ کی قوم کو نجات ملی اس طرح کے بے شمار واقعات دس محرم عشورے کے دن واقع ہوئے ہیں فعزت طویتا انت و مماکا اللفل پھر جب آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کشتی پر سوار ہو جائیں اور ٹھیک طرح بیٹھ جائیں فقل پس آپ کہیں الحمد للہ جانا مین القومی والمین تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی فقل اور آپ کہیں ربی اے میرے رب انزل منظلم مبارکن تو مجھے برکت والی جگہ پر اتار وہ انتخی المنزلین اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے یعنی آپ کشتی میں سوار تو ہو گئے اب یہ کشتی کہاں رکے آپ سے کہا گیا کہ آپ اس طرح نہ کہیں کہ پروردگار برکت والی جگہ پر اس کشتی کو روک حسین فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر انتیس مسافر کو پڑھنی چاہیے تو انشاءاللہ جہاں بھی جائے گا ہر قسم کی مصیبتوں سے اور آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہے گا جس جگہ پر اترے گا وہ جگہ اس کے لیے بابرکت ہوگی اللہ شروع میں لگائیں اور ربی سے شروع کریں اللہ ربی انزلنی منظلم مبارکوں خیر المنزلین ان نفیز عال کا بے شک اس واقعے میں لا لیاتن ضرور نشانیاں ہیں وہ ان کنبتل بے شک ہم ضرور امتحان لینے والے ہیں ساڑھے نو سو برس تک مومنین کا امتحان ہوا کافر ان پر ظلم کرتے رہے اور کافروں کو ڈھیل دی گئی پھر اللہ تعالی کا عذاب آیا کافر زلیل رسوا ہوئے اور مومنین کامیاب ہو گئے سما پھر انشا من اور نن آخرین نو علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کی اب یہاں قوم سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کے قوم قوم عاد مراد ہے۔ فارسلنا فيهم رسولا منهم پس ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انہوں نے نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں افلا تب کیا پس تم نہیں ڈرتے یعنی تم اللہ سے ڈرو اور شرک نہ کرو بت پرستی نہ کرو دوسرے لوگوں مکمل ہوا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھی اللہ وسلم